من شرور ينفسنا ومن سيئة عمالنا من يغذي الله فلا مضيل له ومن يغذي فلا هذي لا وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك لا واشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خيل الحديث كتاب الله وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال في كتابه من عجید محاجری ابھی ہمارے سامنے جو موضوع شروع ہونے والا ہے وہ صحابہ کرام کی فضیلت و عظمت ان کا مقام و منصب اور اسی کے ضمن میں جس طرح ایمان کے درمیان درجات ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اسی طرح امت کے وہ لوگ جن کا ایمان بہت زیادہ بڑھا تھا یعنی امبیا کے بعد صحابہ تو ان کے بھی ایمان کے درجات ہیں ان کے بھی فضائل ہیں سب سے فضیلت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی اس کے بعد علی رضی اللہ عس کی حالت کرتی تو اس تعلق سے بھی بیان ہونے والا ہے آئیے قبل اس کے کہ ہم صحابہ کی فضیلتوں سے متعلق ملک رحمہ اللہ کی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور منحج ہے اس کو مقدمے کے طور پر رکھیے کہ بات سمجھ میں آئے امبیا کے بعد باد زمین میں سب سے افضل ترین جماعت جسے اللہ نے منتخب کیا اللہ نے چنا ہے وہ صحابہ کی جماعت ان اللہ اختار من الجن اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب کیا فضیلت رشید تمام جنوں انس پر نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا تو بالمند رہ کچھ خبری ہے اس کے لیے جس نے ہمیں دیکھ لیا نمبر تین صحیح حدیث ہوئے نار من رانی یہ حدیث بھی انشاءاللہ مسلم شریف میں ہوگی جس نے ہمیں دیکھ لیا یعنی ایمان کی حالت میں اسے جہنم کی آن نہیں چھو سکتی ہے نیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت سے متعلق فرمایا منصب اصحابی فالحی لانت اللہ علم کے توجمعین صحابہ کی فضیلت ہے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے جس نے میں نے میرے صحابہ کو گالیاں دی برا برا کہا اس وقت اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام انسانوں کی لانت کیونکہ صحابہ کی تہذیب اور صحابہ کی توہین یہ قرآن و سنت کی توہین ہے اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کو خیر البریہ کہا وہ زمین میں سب سے افضل مکلو رضی اللہ عنہ عنہ کہا اللہ نے اللہ کا مسادقون کہا الائے کمر راشدون کہا الائے کام التخون کہا اور اللہ نے کہا یا اتقوا صادقین ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو صادقین کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کو صادقین کے ساتھ جوڑ لو صادقین سے کون مراد ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحابت احمت الصادقین صحابت ہم احیمت الصادقین صحابہ یہ صادقین کے امام ہیں صادقین سے مراد صحابہ اس لیے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت صادقین کی جماعت سوائے صحابہ کے اور کوئی دوسری جماعت لہذا صحابہ صادقین کے امام ہیں اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا فی نے عام اور امامن ہی فکرتی حتظ اگر اس طرح یہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تم کو ہدایت ملیں گی یعنی صحابہ معیار حق ہیں وہی تو اگر یہ ہٹ گئے یعنی صحابہ کے من سے ہٹ گئے هم فی نوا ہفی شکاف تو ہمیشہ یہ شکاف میں ہوں گے کیا مطلب شکاق کے مان اختلاف میں ہوں گے صحابہ کے منحص سے ہٹیں گے تو ہمیشہ اختلاف میں ہوں گے بہتر میں تو جائیں گے گریں گے بہتر کرپا میں نمبر ایک نمبر دو شفاق کے ایک معنی آتا ہے مشقت تکلیف میں ہوں گے نمبر تین بدبختی میں ہوں گے سمجھ والی بات نا تو اس لیے صحابہ کی فضیلت بھی ہے اور صحابہ کو اللہ نے معیار حق کرا دیا ہے سراط الذین انم تعلیم انعام یافتہ کرو ہمیں سب سے پہلے نمبر پر صحابہ احمیا کے بعد لہذا صحابہ کو جو فضیلت ملی ہے کس بنیاد پر نمبر ایک ہجرت کی بنیاد پر نصرت کی بنیاد پر رویت کی بنیاد پر جہاد اور قربانیوں کی بنیاد پر یہ ساری فضیلتیں اللہ حاضر کام المان کی بنیاد پر حضرت کی بنیاد پر جہاد کی بنیاد پر جہاد بن نفس جہاد مال قفا جہاد مال منافقین جہاد مح شیبان یہ ساری فضیلتیں صحابہ کرام کو حاصل ہوئی ہیں لہذا پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کے مقام کو پانا تو دور کی بات غیر صحابی صحابی کے خاک بھی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ روایت جس میں حضرت خالد بن ولید نے اپنی زبان سے تھوڑی سی بات نکال دی تھی با صحابہ کے بارے میں تو آپ نے کیا فرمایا تھا محلیا خالد اے خالد خبردار ہو رہا ہو اور آپ نے کہا نفسی بھی لو انفقا ما بلغ نفسی بھی میرے صحابہ کو برا والا مت کہو قسم اساد کی جس کے قبلے میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی وہ حد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد اور نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ایک مد اور نصف مد کا مطلب ہوا یعنی ایک اندازہ بتا رہا ہوں یعنی ایک پاؤں اور نصف پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ایک صحابی اگر وہ پہاڑ ایک, ایک, ایک عام آدمی ہے وہ پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے تو ایک صحابی کے ایک ایک مود یعنی ایک پاؤں نس پاؤں کے برابر بھی ہو سکتا یہ بات آپ نے ادنا صحابی کو جو بعد میں ایمان لائے تھے بعد میں ایمان لائے تھے ان کو کہا خالد بن ولید کو کہا ان صحابہ کے بارے میں جو شروع میں ایمان لائے تھے عبد الرحمان بن اوف اسلامہ زید اور دیگر صحابہ جو شروع ہے بات جب ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تو پھر لوگوں کے بارے میں کیا کہیں اس لیے صحابہ کو فضیرت ہے صرف رویت اور ہجرت اور جہاد کی بنیاد پر نہیں علم اور فضل کی بنیاد پر بھی بعض لوگوں کا خیال ہے جیسا کہ مدراس وغیرہ کے لوگ ہیں یہاں پر وہاں پر بھی ایک جماعت پیدا ہو گئی اللہ ان کو ہدایت دے جو صحابہ کی توحیر کرتے ہیں کہتے ہیں صحابہ اسے رویت کی اوپر اور فضیلت ہے عمل پر فضیلت ہے لیکن اور نہیں ہم اس سے زیادہ علم باد والوں کو حاصل ہوا اس سے زیادہ فہم بات والوں کو حاصل ہوا ایسے لوگ اللہ کی وعید کے مستحق ہیں ایسے لوگ اس وقت کے فتنہ پرور ہیں اس لیے کہ صحابہ کو اللہ نے فضیلت دی تو سر اعتماد سے فضیلت دی علم کی بنیاد پر بھی ظاہر قرآن ان کے جسم میں اور ان کے رگو ریشے میں تھا حدیث رسول ان کے رگو ریشے میں تھی ان کا اڑھنا بچھونا قرآن و سنت تھا اور ان کے ساتھ کوئی بھی مشکل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے آیت نازل ہوتی تھی کتاب و سنت کے دریا میں سمندر میں وہ ہوتا سن تھے ان سے زیادہ علم تھوڑے نہیں ہو سکتا ہے بادو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ روایت مشکات کتاب الحتسام میں تو ہے لیکن جامع بیان علم و, و فضلحی میں اور امام ابنر حسین نے بھی نقل کیا کیا میں من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر آذل مقلوبا وآمقا علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة النبي والإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم تمست کو بھی مستعت مناتا ہے مستقی جو کسی کو اسوہ اور آئیڈیل بنانا چاہتا ہے یعنی انبیاء کے بعد محمد کے بعد وہ ان لوگوں کو اسوہ بنائے ان لوگوں کی سنت کو اختیار کرے جو مر چکے ہیں کیونکہ زندہ آدمی فتنے سے معمول نہیں ہے زندہ آدمی جب تک کہ جان میں جان ہے شیطان کے فتنے سے محفوظ نہیں ہے اور کہاں کے کہ مرے ہوئے لوگوں سے مراد نبی کے صحابہ سے نبی اللہ مجمعی کیوں کان نام ابر رہا دل دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاک تھے تو جب دل ان کا سب سے زیادہ پاک تھا تو اللہ کا نور بھی ان کے سینے میں زیادہ رہے گا نا اس لیے کہا کہ دل کے اعتبار سے سب سے پاک تھے اس لیے علم میں بھی سب سے گہرے تھے اور تکلفات سے بھی دور تھے قیام ابرا المقرم الامقائم وکلا اختار عمل والے صحبت نبی اللہ نے صحابہ کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے دین کی حکامت کے لیے ان کی فضیلت کو جانو اور ان کی سیرت و کردار کو اپناؤ کیونکہ وہ سرات مستقیم پر تھے سرات مستقیم کے روشن ستا دیتی لہذا صحابہ کی فضیلت علم اور فضل کی بنیاد پر بھی ہے لہذا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدراس میں جو جماعت ہے میں نام نہیں لیتا کیوں جائیں لینے, لینے کے لیے یہ فکین لوگوں کا نام کیوں جو یہ کہتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں جو کہتے ہیں کہ صحابی کی جو فضیلت ہے وہ حجرت اور مسلم کی بنیاد پر بعد والے لوگوں کو بھی صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد کی بھئی زیادہ حدیثیں یاد کر لینا صحابی پر فضیلت نہیں ہے علم پر فضیلت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ قول حضرت عبداللہ اللہ بھی مسود کیا میں اس مسئلے کو اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو سمجھیے لیکن علم حضرت الحیث ور علم علم زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے کا نام نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے یہ قول بھی آپ کو ان شاء اللہ جامع علم میں ملے گا اور امام کا قول بھی روایات علم, علم زیادہ روایتوں کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے بیکن علم ایک نور ہے جو اللہ لوگوں کے سینوں میں دلوں میں اللہ ڈالتا ہے تو صحابہ کے سینوں میں اللہ نے نور کو داخل کیا اس سے زیادہ نور بات والوں کو ہو سکتا ہے لہذا صحابہ علم میں بھی فضل میں بھی آگے تھے ہم سے زیادہ فخ یعنی فخل قرآن و سنت بے و دمیم ان کے رگو ریشے میں قرآن و سنت لہٰذا ہر اعتبار سے صحابہ کو فضیلت غیر صحابہ پر اس کو یاد رکھے سنت الجماعت اسکول ہے ابھی اور باتیں بعد بات میں آنے والی اس میں آگے چلیے لیکن جس طرح ایمان کے درجات گھٹتے اور بڑھتے ہیں ابو بکر شدید کا ایمان رضی اللہ عنہ اور اس امت کے ادنا درجے کے ایمان دونوں کا ایمان برابر اسی طریقے سے تمام صحابہ میں فضیرت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اس رضی اللہ عنہ اس کے بعد رضی اللہ عنہ. آئیے حدیث سنیے. یہ بخاری کی جو روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے جو مروی مربی بخاری میں بھی روایت موجود ہے اور دوسری جگہوں پر بھی روایت موجود ہے لکھتے ہیں مولف رحمہ اللہ خیر خی رحاد وفات یہ ابو بکری نوعمر اس امت میں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ ہاں ابن عمر اسی طرح ابن عمر سے روایت کیا گیا وہ کہتے ہیں <تصفح> کنہ نقول رسول اللہ صلی اللہ عصمبین اب اللہ کے نبی جب ہمارے سامنے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ان نقئی سے بعد رسول اللہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ. لوگوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر اور عمر اور عثمان ہیں رضی اللہ علیہ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلیک فلاں رحو روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور مسلم احمد کے اندر بھی فضائل صحابہ کہ فضا کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ پہلے نمبر پر ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس سنا کرتے تھے اور اس پر انکار نہیں کرتے تھے اور دوسری بھی روایت ہے بخاری جب آپ لٹھیے گا یہ تو بس ایسے ہی ہے اس میں آپ کو بہت ساری روایت ملیں گی کہ ان تینوں کے بارے میں تو ہم لوگ بولا کرتے تھے لیکن اس کے بعد کے بارے میں کوئی مرفو روایت نہیں ہے لیکن صحابہ کا اس بات پر ایجما ہے اور امت کا اس بات پر ایجما ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی بھی نبی طالب رضی اللہ عنہ. آپ کہیں گے کہ بعض صرف کا کون ہے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلہ حضرت عثمان پر تو ایک ساز قول ہے لیکن اجماع کے مقابلے میں شاز قول کا اعتبار نہیں ہوگا نیز وہ روایت بھی ابھی ہے جس میں آپ نے اشر مبشرہ کی بشیرت بیان کہی کہ ابو بکر فلچن عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ وہ ترتیب میں بھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ کا نمبر حضرت عثمان کے بعد نیز جو فضیلت حضرت عثمان کے بارے میں جو آئی عثمان فلچن نو مرتبہ آپ نے غزب تبو کے موقع سے کہا ماں غر عثمان ما بعد اليوم یا اس طرح سے جب آپ حد پر چڑھے تھے روحت معلوم ہے آپ لوگوں کو جب حد پر چڑھے تو حد پہ حرکت کرنے لگا ہے نا بقیر بخاری کی حدیث ہے بخاری فضال المدینہ وغیرہ کی آپ نے کہا نا ہدا جبل ان یہی یہ جبل ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت اللہ اکبر محبت میں بہت پہاڑ بھی حرکت کرنے لگا آپ نے فرمایا اس بت یا وہ اے و حرکت مت کرو فن علی کا نبی اس صدیق اس کے بعد پڑھو شہیدان تمہارے اوپر ایک نبی بھی ہیں اور ایک صدیق میں اور دو اس اعتبار سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وزیرت حضرت عمر کے بعد ہیں اور علی رضی اللہ عنہ سے پہلے اس لیے عبداللہ بن داود یعنی و داود کے جو فرزند ہیں انہوں نے اس سے متعلق ایک قصیدہ لکھا سنت کی تمستک بحب اللہ, اللہ, ولا تکو اللہ فرحو ہے بہت اچھی کتاب اس کو یاد کرنا چاہیے اس میں ایک لفظ ہے آپ لکھیے گا نیٹ پہ پورا پورے اشار آ جائیں یا امام عبد عبداللہ بن ابی داحود کیا لکھتے ہیں جن کی بشیر و زبیر میں پڑھتا ہوں کتاب سے کیونکہ ہم کو وقت بچانا ہے افضل الناس بعد سے ان تینوں کے بعد فضیلت سید علی بن ابی طالب کی طلحہ بن عمد اللہ کی زبیر بن عوام کی سعید بن نبی وقاص کی سعید بن زید کی چلیے تو معلوم ہے سعید بن زید کون تھے بولو نمبر ایک نمبر دو میں. نمبر تین سعید بن زید ہی تھے جنہوں نے جو تعلیم دے رہے تھے کن کو حضرت عمر داخل ہوئے ایک منٹ ثابت نہیں ہے لیکن امام اتنی جلدی آپ لوگ کیسے حکم لگا دیتے ہیں کیسے پڑھ لیے اور امام تارقتنی نے اسے نقل کیا اور امام دارقدنی کے بارے میں اسے میں اسے جال بوجھ کے کاغذ آپ لوگ کہیں گے واللہ میں نے جال بوجھ کے پیش کیا و اللہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے خوشیوں کا علم کا حیضہ ہوتا ہے امام دارقتنی کے بارے میں بھی اتفاق یہ بات ہے کہ امام دارقدنی کے بعد جرہ و تعدیل میں اتنا بڑا علم نہیں آیا ان کی توسیف ہے دونوں روایت کیونکہ کی دونوں حدیثیں جب ہو جائے بخاری والی جو روایت آپ جو کہہ رہے ہیں وہ دونوں میں تدبیر دے تو کیا ہے تدبیر سب سے بہتر شکل لہذا فورن جو ہے سرعت نہ کیا کریں قدیم علماء کے کلام کو دیکھا کریں بعد والے لوگوں نے اس کے میں نے تو یہاں تک سنا ایک بڑے مدنی عالم کے بارے میں میں نام تو نہیں لوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ورخا بن نوفل یہی انہی باتوں میں سے جس نے یہ کہا کہ ورخا بن نوفل کے پاس جو حضرت خدیجہ لے کے روایت ثابت نہیں وہ روایت کو اللہ ریہ کاری سے بچا میں نے کہا وہ تو پوری روایت میں روایت میں لفظ سنا سکتا ہوں بخاری کو اللہ جی فن تقریبا میں ابھی بھی سنا سکتا ہوں تو میں نے ٹیلی فون کیا اس عالم کو کوئی بھی ہو سکتے تو نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا معلوم ہوا وہ برادر نے کہا وہ برادر جو ہیں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ میں کوئی محدث بھی بن جاتے ہیں مفصل بھی بن جاتے ہیں اسکالر بھی بن جاتے ہیں روڈ اور سڑک پر چلنے والا روڈ صاف کرنے والا اگر اس کو ممبروں محراب حیرات پہ بیٹھا دو گے تو کیا ہوگا یا جو آدمی ٹانگا چلاتا ہے رکشا کولر چلاتا ہے اس کو سرجن بنا دو گے تو کیا ہوگا تو کیا کر دے گا وہ یہی ہے میں نے واٹس ایپ پہ کچھ دیکھے وسیلے سے متعلق اس سوال میں نام نہیں لے رہا ہوں کوئی مائی کا لال نہیں بول سکتا میں تم لوگ سمجھو جی بھی زبان وہ روایت ہے نہیں تو مجھ کی طرف غلط غلط باتیں کرو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ امام خطنی کی تحقیق میں روایت ثابت ہے اب جرح و تعدی کے اعتبار سے سند کلام ہو سکتا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعید بن سینت وہ صحابی ہیں جو تعلیم دے رہے تھے حضرت فاطمہ بن خطاب کو تعلیم دے رہے تھے نا سعید بن زید سعید بن سید اور فاطمہ بن یعنی دونوں کو تعلیم کون دے رہے تھے خباب بن عرب تعلیم دے رہے جلاک اللہ خطرہ تو بتانا یہ کہ سعید بن زید کی یہ خصوصیت ہے اور ایک خصوصیت اور بتاؤں گا میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے اور آدمی مایوس نہ ہو سعید بن زید کی آپ کہیں گے انہی کی کیوں خصوصیت ہے کیونکہ بات چیزیں مخفی ہوتی ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں سعید بن زید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مستقب الدآباد اللہ بن صاحب نبی بقاص مستابدود دعوت تھے نا بھائی تو سعید مرزید مستابود کیسے مسلم شریف میں روایت موجود ہے کیا ہے روایت ارواں نامی عورت نے شکایت کی مروان کے پاس کہ سعید زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو جب سعید زید گئے اور مروان نے پوچھا کہ کیا انتخت تشید من دہاں کیا آپ نے اس کی زمین لی ہے تو کہا کہ میں کیسے لے سکتا ہوں اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا من اقادیا جو ایک بالش زمین کسی کے لے گا ساتوں طبق زمین تو بنا کر اللہ اس کے گردن میں ڈالے گا اور بخاری کی روایت موجود ہے جو ایک بالش زمین کسی کے لے گا ساتوں طبق زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ دھسائے گا یہ روایت بخاری میں نے یاد رکھیے چلیے اس کے بعد کیا ہوا یہ ہے امکانت کیا دبا فارم میں بسا رہا وخت اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اللہ اس کی آ روشنی کو سلب کر لے اور اس کے گھر کو ہی اس کے لیے تباہی کا کنواں بنا دے موت کا کنواں بنا دے اس کے گھر کو فما ماتت اس وقت تک نہیں میری یہاں تک اس کی روشنی چلی گئی تل تمس الجران اور دیواروں کو دے ہوئے چلتی تھی وہ کہتی تھی اصابت نہیں دعوت تو شہید بن زید کی بدوا لگ گئی چنانچہ اچانک گھر کے کنویں میں گر کر کے مر گئی تو اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ سعید بن زین یہ مستجاب دعوات تھے عبد الرحمان معلوم ہے ابو عبیدہ عامر بن ذراہ اسی کو کہتے ہیں عامر فیر جو بھی شیر پڑھا بنے وہ کل لوگ یہ اور یہ جس صحابہ حضرت علی سے لے کر کے عبیدہ بن جراہ تک یہ سات صحابہ ہوئے نا یہ سب کے سب خلافت کے مستحق خلافت کے مطابق تھے اسی لیے حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت کسی خاص کو متعین نہیں کیا بلکہ آپ نے شورہ کمیٹی بنائی تھی انہیں صحابہ کو جن کا ذکر یہ سب, سب خلافت کے لائق تھے لیکن صحابہ کے اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ جب کسی مسئلے پر متفق ہوں تو ہو صحابہ کبھی اجماعی طور پر کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں یہ بات ہے وہ کل خلابلس تو سب سے پہلے صحابہ کی فضیلت دیکھیے سب سے پہلے اش اشرے مبشرہ ہیں اشرے ایک عام ریاد ہے نمبر ایک نمبر دو اس کے بعد یہ چھوڑو کتاب کی تبدیلی چھوڑو وہ بعد میں پڑھیں گے کتاب میں ذرا بہت گنجلک تاخیر ہے بدریسا احسن نمبر دو اللہ کے بارفی نمبر تین حسن کیوں اس لیے کہ ترتیب سے یہ آشر مبشرہ کے بارے بدری کے ہوں اس لیے کہ بدریوں کے وزیر دار بدر کا واقعہ پہلے ہوا اور اللہ نے کہا دی احمد عماشی تم بھائی خط کفر یہ فضیرت بدریوں کو ہے تو بدریوں کو اللہ تعالی نے سرٹیفکیٹ دے دی, دی احمد معماشی تم لیکن آپ کے پاس کون سی سطح اور سرٹیفکیٹ ہے کہ جماعت کو چھوڑ رہے ہیں نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو بہترزما والے تھے ان کے بارے میں امر مبشر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شاء اللہ شریف کروایا تھا کہ جس نے بھی درخت کے نیچے مجھ سے بیٹھ لیا ہے ان شاء اللہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل تو انشاءاللہ کیوں کہا تاکید کے لیے شک نہیں ہے یہ سوفی حضرت حفصہ نے سوال کیا کہ جو ہے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا تو اللہ نے کیوں کہا بھائی مین کو ملنا وارد وارے دہا ہر آدمی کو جہنم سے گزرنا ہے بعض لوگوں نے دخول کمانا لیا ہے پل سے ہر آدمی کو وار دہا یہ پل شراب جو ہے نا یعنی جہنم نیچے ہے اور پل شراب اس پر اوپر ہے یہ جو وار دہا کی جو زمیر نار کی طرف لوٹتی ہے اس سے گزرنا یعنی جہنم سے گزرنا ہے یعنی جہنم سے گزرنے کا مطلب پل شراب اوپر ہے اور جہنم کیا نیچے ہے ہر ایک کو گزرنا ہے اس تو کہا کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے تو کیا کریں گے تو کہا کہ اس کے بعد والی آج پڑھو تخوال نے فیا جیتیا پھر ہم تخیوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو گھٹنے کے بعد اس میں کیا کریں گے چھوڑ دیں گے تو اشر مبشرہ بدری صحابہ اور اس کے بعد بیت رزما اور اس کے بعد تب کہیں گے کہ وہ صحابہ جو سابقین اولین ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں اور بعد والے بھی سابقین اولی جنہوں نے دونوں قبلے کی طرح رخ کر کے نماز پڑھی بھی کی طرف بھی اور خانہ ہے کاما کی طرف بھی اس لیے دوسری جو روایت میں نے کل جو پیش کی ابو اینبا الخورانی کی ابن ماجہ کے پہلے سفید میں روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتےلتے ہیں اور انہوں نے دونوں قبلے کی طرف اڑ کر کے نماز پڑھی سمعت رسول اللہ یقول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا لاسل اللہ اللہ از دین میں نئے پودے لگاتا رہے گا اور اللہ ان پودوں کو یعنی ان نئے لوگوں کو اسلام کی خدمت میں اسلام کے لئے کیا کرے گا استعمال کرے گا تو اس لئے سابقی نے ہوا لیے اب دیکھئے کتاب کی ترتیب دیکھئے کہتے ہیں کہ ثم افضل الناس بعد حاولا اصحاب رسول اللہ القرن الاول اللذی بعد فیم المہاجرون الاولون والانساء فی اس کے بعد یعنی عشر مبشرہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن میں آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ جو مہاجرین اول انصار ہیں مہاجرین والین انصار کی ترتیب الگ ہے بے شک صابق مہاجرین والبہ ایک نمبر سو اس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین انصار کا ذکر کیا جو سابقین ولی لیکن مہاجرین انصار میں مہاجرین کو پہلے فضیلت ہے یہ انصار کو کیوں اس لیے کہ ان کو ہجرت بھی ہے اور نصرت بھی ہے اور انصار کو صرف نصرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب میں بھی پہلے ذکر کیا سور ہے آٹھ اور نو لل فخر آگے بڑھیے وہ اموالا وہ یہ سولون اللہ اور رسول ہے یہ ساری خصوصیات ہیں گھروں سے نکالے گئے مالوں سے نکالے گئے اللہ کے فضل کو تلاشتے ہوئے نکلے اور اللہ کی رضا خوشنگی کے تعریف تھے اور اللہ اس کے رسول کے مددگار تھے یعنی اللہ اللہ کی کتاب اور نبی کے سنت کے مددگار تھے اللہ کے وہ سچے ہیں اس کے بعد اللہ نے انصار کا تذکرہ کیا وبین و ایمان آٹھ نمبر آٹھ نمبر نائن نو والذین تب الدار مدینے کے کئی نام ہیں ان میں سے ایک نام کیا ہے دار ہے ایک نام کیا ایمان ہے جنہوں نے دار کو اور ایمان کو کیا بنایا ٹھکانہ بنایا یہ ہے پورمن حاجا جو ان کی طرح ہجرت کر کے آئے ان سے وہ محبت کرتے ہیں ایک منٹ و جدون فیصد میں اور اپنے دینوں میں کوئی چنگی محسوس نہیں کرتے بھائی اگر ان کے اوپر مہاجرین کو فضیلت ہے تو اس کے اوپر انصار ان کے اندر کوئی بیچیں چینی نہیں ہوتی وہ یو سیرون احلان فصیح اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو مہاجرین کا ذکر پہلے ہے اور انصار کا ذکر بعد میں ہے لہذا مہاجرین کو انصار پر فضیلت ہے لیکن انصار کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ السار اللہ اللہ اللہ منافر انصار سے محبت کرنے والے مومین اور انصار سے بخد رکھنے والے منافق نے بخاری کروائے کہتے ہیں مہاجرین یعنی سابقین جن کو منسلت جنہوں نے دونوں قبل کی طرف نماز پڑھی ثم افضل الناس سے بادہ اولا پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی او اقل من ذلك۔ یعنی اس کے بعد عام فضیلت ہے. چاہے ایک سال تو ایک سال جو اختیار کرے گا اس کی فضیلت زیادہ ہوگی یہ مطلب ہے ایک مہینہ جو اختیار کرے گا اس کی فضیلت اس سے کم ہوگی اسی طریقے سے جو ایک گھڑی اختیار کرے گا اس کی فضیلت کم ہوگی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ صحابی کہتے کس کہ کو ہیں ایک گھنٹہ اگر یا گھری گھڑی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لے آیا اور ایمان پر اس کی موت ہوئی تو وہ صحابی ہے یا نہیں ہے ٹھیک <تصفح> ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ نخبت الفکر میں جو صحابی کی تعریف کی ہے وہ سب سے صحیح اور درست ہے من لکھی جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان پر موت ہوئی اگرچہ درمیان میں ارتداد کا واقعہ بھی رونما ہو گیا اگر دین سے اگر پھر بھی گیا ہو کسی فتنے میں آ کر لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے دین پر ہوا ہے تو وہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل صحابیت کا شرف حاصل ہوگا لہذا جس نے بھی صحابیت کا شرف حاصل کر لیا بعد والے ان کے خاکے پا بھی نہیں ہو سکتے اور ان کے اوپر کلام نہیں کر سکتے ادا ذکیر امن رحانی یتوبالی وہ باتیں آنے والی ہیں لہذا کہتے ترحم علی اطنا صحابی بھی ہو یعنی اطنا کا مطلب جو بعد میں پھر بھی ان کے اوپر رحمت کی دعائیں کرو اور بعد روایت میں نترحم علی ہمارے وہ اور ان کی فضیلت کو یاد کرو ذکر کرو وہ عن ہی اور اس کی لفظ سے درگزر کرو کیا مطلب صحابی سے غلطی ہو سکتی کہ نہیں لیکن میں ایک لفظ کہتا ہوں لہو لہو س... ل... یعنی کچھ بھی چاہیے لہو فی بحر الحسن یہ کال ہے نیتوں کے سمندر میں کچھ گناہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اسمت اسمت اسمت, اسمت, اسمت, اسمت کاملا اللہ کے لیے عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ٹھیک ہے لیکن صحابی کے لیے عصمت نہیں ہے بھول چوک غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ غلطی صحابی کے مقام کو بڑھانے والی ہے کم کرنے والی نہیں کیوں اس لیے کہ وہ میں کل بھی کہا تھا کفا بلمر نوبول دماعے وہ آدمی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے عیب کو شمار کیا کریں ایک دو ایک دو عیب ہے لیکن بس یہ خوبی خوبی ہے تو صاحب کرام سے اگر غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو صحابہ کرام نے توبہ اور استفار بھی کیا ہے اور اللہ تعالی نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جنہوں نے گناہ کے بعد کیا کیا توبہ کیا میں کہتا ہوں کہ کابن مالک کا واقعہ ہی لے لیجیے اور مرادہ بن نبی اور ہیلال بن امیہ کا رزبئی تبک میں پیچھے تھے نا اس سے پہلے اللہ نے وہ فضیلت نہیں بتائی لیکن تبوک میں پیچھے رہے غلطی ہوئی توبہ اور استغفار کیا جس کی وجہ سے ان کی فضیلت ہزاروں گنا زیادہ بڑھ گئی اللہ نے آیتیں نازل کر دی قرآن کی آیتیں مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ کیا بن مالک ہلال بن روی اور مرارہ بن ربی کا واقعہ نہ پڑھا جائے لدین خل لف ہے نا بھائی صلاحتین خل لفو اذا ان اللہ, اللہ نے ان کی فضیلت کا کی کیابہ قبول فرمائی اور پھر آگے فرمایا آمنوا اتقوا دیکھو سادی میں ہے کون یہ لوگ صحابہ اور سر فارس کابل مالک ہلال بنیا مرارا بن ربی اور کابل مالک نے کہا الله کب اللہ اللہ بس اللہ نے میری توبہ قبول کی میری بنیاد بنیادی امام احمد بن حنبل جب اس واقعے سے گزرتے تھے بازار و قطار ہوا کرتے تھے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہوئی لیکن غلطیوں سے زیادہ توبہ اور استخار بھی ہے اور اللہ نے فرمایا ان اللہ تو اس لیے ان کے زلات کو بیان کر کے صحابی کی تنقید کرنا کسی نے کہہ دیا کہ احمر عیار تھے احد نام نہیں لینا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے ان کی کتابیں بھی معلوم ہیں اور حضرت معاویہ کی توہیر کرنا اللہ المستحان. آپ کو معلوم ہے معاویہ ستر من ہت کا ہت کا وہ میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بولوں لیکن ضرورت ہے کہ میں اس پر زور ڈالوں معاویہ پردہ ہے جس نے معاویہ کے پردے کو پھاڑا اس نے تمام صحابہ کے پردے کو پھاڑا کیا مطلب ہے جس طرح ایک نبی کی تقسیب تمام رسولوں کی تکلیف ہے ایک صحابی کو برا بلا کہنا کو یا تمام صحابہ کو برا بلا کہنا ہے امام صحابی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و تغیان صحابہ سے محبت کرنا دین ہے ایمان احسان ہے اور صحابہ سے بغض رکھنا کفر اور نفاق اور تغیان ہے قفر بھی ہے آدمی کافر ہوگا کیونکہ امام مالک نے عیسائی سے استدلال کیا لیغیض بحمل صحابہ سے بخت رکھنے والے کافر ہیں اس کو نقل کیا پڑھیے ایک موضوع ہے اس لیے میں صرف تھوڑا تھوڑا آپ کو سیمپل دے رہا ہوں وہ موضوع اور ان سے بہت رکھنا کفر اور نفاق بھی ہے جو ان منافق ہوگا وہی بک دکھے گا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بھی فرمائی اور سرکشی بھی ہے اور صحابہ سے محبت رکھیں گے آپ کا دین درست رہے گا دین و ایمان آپ کا ایمان بھی صحیح رہے گا احسان آپ میں اخلاص پیدا ہوگا کہ وہ مخلص سے تو مخلص مخلص سے محبت کرے گا منافق منافق سے محبت کرے گا وہ المنون المومنا تو بعض مولیاں المنا... و... اچھا المنا بعض ہاں تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیے جس نے معاویہ کی توہین کی اس نے اس کے بعد تمام پردے کو پھاڑ دیا اطتانہ نقل کرنے والے صحابہ میں تان کرنا گویا تمام شریعت پر تان کرنا سمجھ میں آگئی بات کی نہیں آئی ابتن فن اخل قتل منقور دین اور شریعت کو نقل کرنے والے صحابہ ہیں ان کے اوپر تان کرنا گویا کے پوری شریعت کے اوپر تان کرنا کیونکہ دین اور ایمان اور قرآن کن کے ذریعے پہنچا صحابہ کے ذریعے اس لیے ان کے لفظوں سے تم چشن کوشی کرو ان کے لیے دعائیں کرو کیوں اس لیے کہ جو صحابہ کے منہٹ پر جو جماعت ہوگی 73 میں سے ایک جماعت جو حق پر ہوگی یہ وہ جماعت ہے جو صحابہ کے لیے دعائیں کریں گی اور صحابہ کے بارے ان کے دل صاف ہوں گے سورہ حش رایت نمبر 10 و لدی جاؤ ہیں۔ جو بعد میں آئیں گے تو کیا کہیں گے رب الق فر اللہ ولی خواندین کی زمین کہاں لوٹتی ہے صحابہ کی طرف لوٹتی کہ نہیں لوٹتی مہاجرین جو مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کے بعد آئیں گے وہ صحابہ کے لیے دعا کریں گے اور جو دعا کرے گا وہ گادی دے گا رب نقف رب ہماری مغفرت فرمان ولی خوان ان الدین سبکون اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمان تو ان, کے ان سے پہلے ایمان والے کون ہیں صحابہ ہم سے پہلے ایمان والے کون ہیں بھائی سب سے پہلے کے بعد اللہ تج الفیقلوبینا حسن الغل ال شہنا یعنی ہمارے دل میں کینا کپٹ بوز اور دشمنی نہ دے ایمان والوں کی طرف سے اور ایمان والی پہلی جماعت کون تھی صحابہ اس لیے صحابہ سے بوگ رکھنا یہ کفر نفاق و طغیان ہے اور صحابہ سے محبت کرنا دین اور ایمان احسان لہٰذا ان کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو ہمیں خیر کے ساتھ یاد کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر صحابی کو شر کے ساتھ یاد کرنا ہے بھائی خیر کے ساتھ صحابہ کو یاد کرنا ہے اس کا کو مطلب غیر صحابی کو شر کے ساتھ یاد کرو اللہ کوئی بھی ایمان والا ہے اس کو خیر کے ساتھ یاد کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی کا اس گرو محاسینا موتاكم وكفو اما ساميهم فانهم قد افضلوا الى ما قدموا سبحان الله اپنے مردوں کی خوبیوں کو بیان کرو اور ان کی برائیوں سے رکو ان کی برائیوں کو بیان کرنے سے رکو کیونکہ جو انہوں نے کیا اس کو وہ اس کی طرف چلے گئے تو આજ جو ہم جو تفسیر نگار ہیں ولعن اخر هذه الامه اولها جو حدیث ہے کہ اس امت کے بعد میں آنے والے پچھلے لوگوں پر لان تان کریں گے تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ بعد والے پچھلے اول لوگ کون تھے صحابہ تھے سنر تھے ان کے اوپر تان کریں گے تو جو کسی پر لام تان کرے ملو امین کا قتل ہی جو کسی مومن پر تان کرے وہ قتل کی طرح ہے کہ نہیں حدیث بالکل صحیح ہے جو کسی مومن پر تان کرے وہ کس کی طرح حضرت قتل کی طرح اور جس نے کسی ایک مست مومن کو قتل کیا هو تو اي ومن يظلم المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم الله عليه ولعنه واعد له الله كغضب به غصا الله سدا لا اله الا الله لهذا تان ایمان ایمانوادوں کا احترام کرتا ہے جو گزر چکے ہیں بالخصوص صحابہ پہلے نمبر پر ہیں ان کے بارے میں زبان کو مکمل لگام دینا ہے اس لیے جو حدیث ہے ازازی کو جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ رک جاؤ کیا مطلب یعنی ان کے بارے میں برائی فارم سے بری بات کہنے تو رکو اور اس روایت کا دوسرا حصہ کیا ہے اذا تو ام سے بول. جب تخمیر کا بھی مسئلہ ہے تو وہاں پر کیا کرو رک جاؤ یعنی اس سے آگے مت بڑھو کیونکہ ریڈ چینل ہے وہ اس سے آگے جاؤ گے تو خطرے کی گھنٹی ہے تم کو کچھ معلوم نہیں ہے کیوں غلط تخم آ رہے اس آگے چلیے تھوڑا سا اللہ وقت میں برکت دے نہیں نہیں یہ سلف کا کال ہے اچھا سوال کیا یہ قول, من حتق و حتق و قول <سلح> ہے بعض سلف کا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں اس موضوع میں داخل ہوں حضرت معاویہ کے بارے میں آپ نے دعا فرمائی اللہ مج اللہ محدین سے سیاح اللہ محدین اللہ اللہ نے ہدایت یافتہ بنا انہیں ہدایت والا بنا ہدایت یافتہ بنا ہدایت عمام بنا ان کے ذریعے یہ ہدایت دے ال کتاب وکیل الحساب یہ روایت بھی صحیح ہے اللہ انہیں لکھنا سکھا اللہ سیکھا یہ حساب کا علم دے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین وحی تھے ان میں حضرت معاویت ہے یا نہیں اور میں اس رواج میں پھر نہیں جانا چاہتا ہوں جو بخاری کے اندر موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اول امتی بولو وہ تو ہے مل کہ اوغلو البحر قد اوجب یہ پہلا لفظ سب سے پہلا لشکر جو سمندری جنگ کرے گا اس کے اوپر جنت تو اس میں کون تیسے بسالات بولیے <کستان> اس بارے میں شکی نہیں کرنا ہے ذہن کو صاف رکھو تمام صحابہ کے بارے میں خبردار خبردار خبردار کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولنا تو دور کی بات بدگمانی سے بچو تمہارے لیے یہ ہلاکت و بربادی ہے اور یہ کفر کا دروازہ ہے خبردار کیوں اس لیے کہ اگر ماحویا شترون نہیں ہے تو کیا ماحویہ کے بارے میں بری باتیں کہیں گے اللہ کے نبی نے کاتبین نے وہی کیوں بنایا حضرت عمر کے زمانے میں شام کے گورنر کیوں بنائے گئے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبین ان کے لیے دعا کیوں کی اور انہوں نے آنے کے بعد جب حضرت اپنے زمانے میں جب شام سے آئے ابو بکر بن عامر بن عبد اللہ بنائی بن کہتے ہیں ابو بکر بن عبد بن معا قال قال اللہ بنائی کال حجنا سفیان کال رسول في کتابیں بلاخڑی حضرت ابو عامر عبداللہ اللہ بن بھائی کہتے ہیں ہم نے محاویہ بن نبی سفیان کے ساتھ حج کیا شام سے آئے اور زوان کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہا کہ حج کتاب ساتھ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی بہتر جہنمی اور ایک جنتی ہیں پوچھا گیا کون تو کہا الجماع یعنی جو جماعت جماعت شمرت جو صحابہ کی جماعت پر رہنے والے ہوں گے تو صحابہ کی جماعت میں حضرت معاویہ ہیں یا نہیں اور پھر کہا آگے کا کہ حضرت معاویہ نے شروع سے اگر تم نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرو گے اور اس پیغام کو امت کے سامنے پیش نہیں کرو گے تو اس نو زمین پر اور کون سی جماعت ہے جو حق کو پیش کرے گی تو اللہ کا ڈر خوف تھا اور اب وہ حضرت معاویہ کے بارے میں سنی غور سے حضرت معاویہ کے بارے میں جامع العلوم الحکم میں یہ بات ہے کہ جب یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی گئی کہ سب سے پہلے جہنم جو سلگائی جائے گی کس سے تین شخصوں سے عالم الب علم شاعر نے کہا یعنی وہ شہید سے اور عالم سے اور سخی سے فیس حدیث کو جب حضرت معاویہ نے سنا تو بے ہوش ہو گئے ٹھیک ہے پر قدر کلام ہے لیکن حدیث کی حدیث کے اگروایت میں جو جرح و تعدیر کا جو اصول ہے تاریخ میں وہ معیار نہیں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر بے ہوشی کی کئی بھی ہوئی اور جب ہوش میں آئے تو یہ انہوں نے یاد پڑھی صدق سد صنکان حیات دنیا وسی نتہ وہ فیری مابا نافیہ لہذا بعض جانبی اعمال کو لے کر کسی ایک صحابی پر الزام تناشی بہتان تناشی تو دور کی بات بدگمانی کرنا یہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے خبردار کسی ایک صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چلو آگے اس کے بعد کال سفیا نا منتقی صحاب رسول اللہ وسلم کلیمت مساح و حوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بولے گا بولے گا مطلب منتق منجرا منتق سیے من تکلم بسی من چرح فی شان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمتی وہ صاحب حوا یک تو صاحب خدا ہوگا اور صاحب حوا ہوگا صاحب حدا وہ ہے جو صحابہ کے بارے میں اچھی باتیں رہے والذی نے جاو بعد با اور صاحب حوا وہ ہے جو صحابہ کے بارے میں غلط بات رہے ہیں چلو میں اس قول کو چھپایا تھا اب جانا ہوں پیش کرنے اب سنو کدھا کان کھولو قال الامام ابو ذرعت الرازی ریبن صاحب ابو دور راضی یہ کہاں کون ملے گا دارمی کے مقدمے میں ملے گا آپ جب تم دیکھو کہ کوئی بھی آدمی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی عیب لگا رہا ہے تو جان لو کہ وہ کیا زندی ہے کیوں لے لو قرآن حق قرآن حق ہے ور حق. انما ان قرآن حق ہے رسول حق ہے پہنچایا کس نے حضرت معاویہ میں نبی سفیان کو اگر اللہ برپا نہیں کرتا تو یہ حدیث بخاری کی کیسے آتی اگر معاویہ مصوم تھے تو امام بخاری محدثین نے محاویہ سے حدیث کیوں لی رضی اللہ عنہ کیا کہا میندی اللہ خیرن حضرت معاویہ نے روایت کیا کہ کی نہیں کیا حضرت معاویہ نے حدیث نقل نہیں کی حضرت معاویہ نے حدیث نقل کی کون سی حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے لم, لم يبقى من الدنيا إلا بلاؤ دن... دنیا بلاؤں رنیا میں بلائے رہ گئی ہے بارہ چلیے جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی کسی صحابی پر عائد لگاتا ہے جان لو کہ وہ سندی ہے محید ہے کیوں اس لیے کہ قرآن حق ہے رسول حق ہے اور یہ قرآن کا صحابہ کو دین کو کی سنت کو نقل کرنے والے کون ہیں حضرت مالیہ نے بھی حدیث نقل کی کہ نہیں کی ایک نمبر دو کہا کہ لین القرآن و الدین حق و انما کے الصحابہ اور پھر آگے لکھتے ہیں یہ فرق چاہتے ہیں تلو یہ ہماری شہادتوں کو باطل کرنا چاہتے ہیں یہ فلجر ہو مہیم اولا جو صحابہ پر تان کرے وہ خود تان کے لائق ہے وہ خود تان کے لائق جو اندھا ہوتا ہے اس کو سب آدمی کیا معلوم ہوتے ہیں اندھے معلوم ہوتے ہیں منکان جو اندھا ہوگا کا یہ قول یعنی اہم ہے اس معاملے میں کہ انسان کو صحابہ کے بارے میں کیسا منہجا بنانا چاہیے اور اگر تھوڑی دیر کے لیے کچھ خیال بھی آئے تو دعا کروں جب حدیث میں ہے من جہنم کی اس کو نہیں چھویا گی جس نے ہمیں دیکھا حضرت نے جہنم کیا اس کو نہیں چھوئے گی جس نے ہمیں دیکھا حضرت معاویہ نے دیکھا یا نہیں دیکھا نبی کو حدیثیں سنی, سنی یا نہیں سنی تمام فضیل کے حاصل ہوئی کی نہیں ہوئی قرآن کو لکھا کہ نہیں لکھا اپنے ہاتھ سے اللہ کے علم یہ بات تھی یا نہیں تھی اللہ کے علم غیب پہ چیلنج ہے ہی نہیں جب اگر اب معاویہ کے حالات یہ بدلنے والے تھے تو پھر اللہ نے ان کو کاتمی وحی کے کہ سے برقرار کیوں رکھا نکال دینا چاہیے وہی رضا ہے چلیے قالم نبی صلی اللہ علیہ صحابی نجوم مختد تم ہددی تم میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں ان میں سے جس کی اختلاع کرو ہدایت پا جاؤ گے بے شک تمام صحابہ مل کر ستارے ہیں بے شک یاد رکھیے تمام صحابہ مل کر لیکن کوئی ایک صحابی کو ستارے سے تعبیر کرنا اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں کوئی حدیث نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ حدیث کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں ان میں سے جس کی افتنا کرو ہدایت پا جاؤ گے یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے صنعت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور متن کے اعتبار سے بھی یعنی صنعتن بھی باطل ہے اور متن بھی باطل ہے سنعتن باطل ہونے کے لیے امام کثیر اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کتب سیتا میں موجود نہیں ہے تھی آپ کہیں گے بھائی بہت ساری حدیث کتب کوتبی سیتا موجود نہیں ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ حدیث صنعت کے اعتبار تمام حد نے چاہے امام جوزی ہوں یا اس اسی کے ساتھ امام جوزی کے بعد حنافی کا نام لیتے ہیں الاثار المرفو چونکہ میں تھوڑا ان کے ان کے ماحول میں رہا ہوں نا اللہ آثار فی علی خاری کی جو کرام موضوعات تمام نے موضوعات میں اس روایت کو نقل کیا ہے سمجھ میں آئی بات اب اس لیے ضعیف ہے کہ ایک ستارے میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں ان میں جس سے جس کی بھی اختلاع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے ایک ستارے سے کبھی روشنی نہیں ہوتی آپ دیکھتے ہیں جب آسمان میں بادل چھاتا ہے اور ایک دو ستارہ نکلتا ہے پھر بھی راستہ نظر نہیں آتا ہے اگر ایک دو ستارے سے اگر راستہ نظر آ جاتا تو اللہ تعالیٰ اتنے ستارے پیدا نہیں کرتے ایک چاند سے راستہ نظر آتا ہے ایک سورج سے راستہ نظر آتا ہے سارے ستارے مل کر کے ہمارے لیے دلیل راہ ہیں سمجھ آئی بات لہذا ایک ستارے سے راستہ نظر نہیں آتا کیوں نمبر دو اگر ایک صحابی سے ہدایت ملے گی تو میں کہوں گا مائی دسلمی سے کیا ملے گا بے شک فضیلت ہے. لیکن مائی دسلمی جن کے بارے میں آپ نے بیان کیا وہ ابھی آنے والا ہے مائل اسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیل بیان کی لیکن اس سے زینا کا فعل سرزد ہوا غامدیہ عورت سے زینا کا فیل سد انہوں نے توبہ کیا تو آپ توبہ میں تو ان کو عثما مانیں گے بے شک لیکن جو گناہ ان سے سررد ہوا اس میں ان کو عثوا نہیں مانیں گے ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ ہم گناہ جان بوجھ کے ہم یہ برائی کریں اور پھر توبہ کریں کیا مطلب اس کا لہذا کسی ایک صحابی سے نہیں کیوں اس لیے کہ ایسے بھی صحابہ جن سے حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہوئی نہیں ہوئی ایسے بھی صحابی ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو حضرت عمر کے زمانے تک شراب پیتے رہے معذرت کے ساتھ یہ موضوع اہم ہے اور یہ مخصی موضوع ہے ذہن میں نہیں رہتا اس لیے میں پیش رہا ہوں ایسے بھی صحابی ہیں جو حضرت عمر کے زمانے تک شراب پیتے رہے اور شرام کو جائے سمجھتے تھے میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو آئے گا نمبر ایک علی خان فی علوم اور ایک. شیخ ابو شہبہ کی کتاب ہے الحمدخل دراست قرآن کریم میں چونکہ خلے تو قرآن حدنا ترین طالب ہوں اور یہ تفصیر کے اندر اور حد سیرت کی کتابوں میں بالکل صحیح روایت ہے کہ قدامہ بن مزون جو عثمان بن مزون کے بھائی تھے حضرت عمر کے زمانے تک شراب پیتے رہے اور نشے میں رہے حضرت عمر تک یہ جو کتاب ہے حسین سے ایک منٹ ایک منٹ حسین صحبی کی جو کتاب ہے تفصیل والمفسرون اس میں بھی یہ واقعہ قدامہ بن مضعون خودامہ بن مضعون حضرت عمر کے زمانے تک شراب پیتے رہے چلو شراب پیئے تو, تو آپ کہیے بخاری کروائے تھے عبد اللہ بن حمار بھی شراب پیتا تھا پیتے تھے اور اللہ کے نبی بار بار ان کا کوڑا لگاتے تھے جب بار بار شراب پینے کی وجہ سے کسی صحابی نے کہہ دیا اللہ ملانا بخاری کے الفاظ اللہم ما یوتا اللہ کی لعنت ہو کہ وہ بار بار یہ کیوں پی رہا ہے تو آپ نے فرمایا اس پر لانت مت کرو فیم اللہ سبحان اللہ ان سے گناہ ہوا لیکن کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو قنامہ بن مزون کے بارے میں یہ روایت موجود ہے جارود نے شکایت کی جارود نے حضرت عمر کے پاس کہ قدامہ جو ہے میں یہ شراب بھی پیتے اور نشے میں ہوتے ہیں حضرت عمر نے انہیں طلب کیا اور کہا کہ تم شراب پیتے ہو تو نانچے ان کو کوڑے لگائے گئے لیکن وہ شراب کو جائز سمجھتے تھے اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ کسی بھی حلال چیز کو کوئی حرام سمجھے تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا لیکن کسی صحابی حضرت قنامہ بن مضمون کو اسلام سے خارج نہیں کیا کیوں اس لیے کہ مول تھے کفر کی تمام شرطیں پائی نہیں جائیں گی اس وقت کسی کو خارج نہیں کہہ سکتے اس میں ممانے ہیں کفر یعنی ایک انسان چاہل ہے ایک یا اس کے پاس شبہ ہے یا اس کے پاس تعویل ہے یا وہ خطا ہے تقریر زماوید التقیر ہے تو اس میں یہ کہ انہوں نے قرآن کی آج کے سمجھنے میں غلطی کی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہو سکتی غلطی شراب پیا اور آج سے غلط استعمال کیا تو کیا آپ کسی ایک صحابی کی اختدا کرو گے تو کیا آپ بھی شراب پیو بالکل جاؤ پوچھیں ان لوگوں سے جو اس روایت کو پیش کر کے جن دناتے ہیں یہ حدیث جو ہے سبب بنا ہے ہمارے ریاض میں ایک ایسے امام کی ہدایت کا جو گاڑی سے اتر کر ہم کو مارنے جا رہا تھا کیا کہ تم جو ہے ہمیشہ جو ہے مسلک پر تان کرتے ہو تم نے ایک کتاب لکھ دیا فلاں جماعت کے خلاف اور تم یہ کیا وہ کیا طلاق کے مسئلے میں تم نے یہ کہا کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا کہا میں اس تفصیل میں نہیں جانتا تھا. اتر کے مارنے کے لیے تیار ہوں ایسا کر نجوم والی بات پیش کی تو میں نے پوری حدیث تخریج کر کے اس کو بھیج دی پھر پاکستان بھیجا علما بڑے بڑے علما سے پوچھا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ کہا کہ نہیں یہی لوگ جھوٹے ہیں یہ جو مولوی بول رہا ہے وہ بات صحیح کر رہا تھا اور الحمد اس وقت وہ کتاب و سنت کا علم بردار ہے وہ اکیلے ڈٹ گیا وہ اپنے پورے گاؤں میں اللہ اس کو استقامت دے اللہ بہت بڑا کاری کا ماہر ہے میں نے بہت کم دیکھا ہے ایسے قاریوں کو تو یہ حدیث سبب بنا ہدایت کیونکہ کسی مولوی نے اس کو جواب نہیں دیا جب سوال کیا تو کہا کہ نہیں جو آدمی تم کو بتایا ہے وہ لگتا ہے کوئی بڑا نہیں نہیں جواب ملا اس کا آج تک نہیں جواب ملا اس کا الحمدللہ تو کسی ایک صحابی کی ہدایت نہیں مل سکتی ورنہ قدامہ بن مزون شراب پیتے رہے اور حضرت عمر نے پوچھا کہ تم شراب کیوں پی تو اللہ نے کہا پینے کے لیے اللہ نے کہا میں ذرا اسروف بدل کے کہہ رہا ہوں کہا کہ قرآن میں موجود ہے کہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون سے ہے کہا سال اللہ پہ اوپر والی آئے تم معلوم ہے نا یاسر والی شیطان فس نبو اللہ رحل ائی ایمان والو شراب جوا اور تیروں کے فال یہ شیطان کے گندے کام ان سے کیا کرو بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ شیطان شراب کے ذریعے اور جوہ کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے کیا تم رکو گے یا نہیں رکو گے اللہ اس کے رسول کے تعاط کرو نہ فرمانی سے بچو اگر تم نے روگردانی اختیار کی تو ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا ہے پہنچا دینا ہے پھر آگے اللہ نے کہا اس اللہ ٹھہر کے پیش کرتا ہوں لئی شاعد لدی نے حامل سوال ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر انہوں نے کچھ کھا پی لیا ادامت <laughs> اگر انہوں نے ایمان تقوی کی زندگی اختیار کی اچھی زندگی اختیار کی پھر متقی ہوئے اب انہوں نے کھا پی لیا تو اس میں کوئی حرج یعنی ایمان و تقوی کے بعد اگر شراب پی لیں تو کوئی گناہ تو حضرت من مضمون کا موقف یہ تھا کہ ایمان و تقوی کے ساتھ اگر شراب پی لیں تو اس میں کوئی حرج ہے تو اگر یہ فہم دیں گے کسی ایک صحابی سے آپ کو ہدایت ملے گی تو آپ بھی شراب پیئیں اور کہیں گے ہم ایمان التخا درست کریں گے شراب پیتے رہے جس طرح بعض عورتیں کیا کرتی ہیں معلوم ہے جب ان کو کہا جائے کہ پردہ کرو کیونکہ پردہ جو ہے بے حیائی کی علامت ہے تو کہتی نہیں میں تو حیادار ہوں میں میری حیا میرے دل میں ہے میری حیا جو ہے میرے دل میں تو ان کو یہ کہیں کہ اگر تمہارے دل میں حیا ہوتی تو یہ حیا جو ہے تم کو اس بے پردگی سے روک دیتی اس لیے حضرت عمر نے کہا حضرت عمر کا جواب سنیے حضرت عمر کا جواب یہ تھا سنیے غور سے اما انک لو اما ان کلو آمنت و تقیت دیکھیے تمر کی حکمت دیکھیے دیکھیے ایک لفظ میں جواب دے رہے ہیں اما ان نلو آمنت و تقی تما شریف تلخبر اگر تم ایمان اور تقوا اختیار کرتے تو ایمان اور تقوا تم کو شراب سے نو روک دیتا ایمان اور تقوا شراب نوشی سے تمہیں روک دے سبحان سلحان اللہ دیکھیے حضرت عمر کا فہم اور ایک قدامہ بن نظم کا فہم آپ کس کو لیں گے جس کی چاہو استدا کرو کہ حضرت عمر کی استدا کرو گے یا قدامہ بن نظون کی استدا کرو گے میں پوچھتا ہوں حدیث تو یہ ہے کہ جس کی بھی استدا کرو گے ہدایت پاکا ہو گئے تو اس کا مطلب حضرت عمر کو چھوڑو اور قدامہ بن رضوم کو لے لو گے لوگے تو اس کا مطلب شراب پیوں اردم اس لیے یہ حدیث معنی کے اعتبار سے بھی باطل ہیں سمجھ میں آ بات لہذا اس حدیث کو کبھی نہیں پیش کریں اللہ تعالیٰ مؤلف رحم اللہ کی مغفرت فرمائے <تصفح> میرے خیال سے دس بجے تک وقت ہے تھوڑا سا سبل کیجیے کیونکہ ہمیں ختم کرنا ہے مشکلیں کچھ بھی نہیں عزم میں جمع کیا آگے فیصلے ہمیں دیوار گرا دیتے ہیں اصم و ہمت سے کام لو ان شاء اللہ ان ملانا بل ہم لوگ ادار ملان خاتمے پر ہے میں کہاں رکتا ہوں ارش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا ہدے پرواز کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو آئیے ذرا سا ہمت سے کام لیجئے ایمان کو تازہ کیجئے اور علم کی مجلس کے اندر جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے فرشتے گھیرتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر خیر کرتا اللہ ہم کو ان میں شامل فرمائے بغیر صبر کے اور بغیر مشقت کے علم حاصل نہیں ہوتا آگے کی طرف تھوڑا بڑھیا اور تھوڑی دیر میں ابھی چھٹی ہونے والی ہے یعنی آپ کے پاس چائے پینے کے لیے شاید کے زبان میں اور دل میں دھڑکن ہو رہی ہے زبان کے اندر جو ہے زبان کے اندر آپ کے اندر بے چنی یعنی چٹپٹاہٹ اور دل میں بےچینی جو ہو رہی ہے تو آپ ذرا اس کے لیے تیاری کیجیے ابھی سے وسم ولیمی جس طرح صحابہ سے محبت کرنا دین اور ایمان ہے اور صحابہ سے بغض رکھنا کفر اور نفاقت اور ہے اسی طرح صحابہ کے بعد جو حدیث میں آیا ہے کہ جماعت کی پیروی کرو جماعت کے ساتھ رہو تو صحابہ جماعت سے مراد صحابہ ایک اور صحابہ کے منہٹ پر چلنے والے خیر القرون کے مسلمان نمبر دو نمبر تین جماعت کی پیروی کرو اس سے مراد امام وقت امام جو کتاب و سنت کو لوگوں میں عام کرتا ہے اور جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کی اتباع کرنا جماعت کی اختیار اتباع کرنا کیوں من فارق الجماع راب نے پوچھا نا منخار من یہاں سے اگر کوئی امام المسلمین کے گناہوں کی وجہ سے معصیت کی وجہ سے کسی خلیفہ اور بادشاہ کی خلافت سے بھاگتا ہے تو اس کی موت جو ہوگی جاہلیت کے موت ہوگی دلیل ہے میں کہتا ہوں کہ یہ یہ جو ہے اس سے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا بہت اچھا موضوع ہے ہر آدمی کہ صحیح مسلم پڑھا کرو کتاب الامارہ صحیح مسلم کتاب المار ال ہمارے ایسا تھے تو اسلامی میں نصیحت کرتے کر بیٹھے اور بخاری شریف کتاب الفتن ذرا عید لکھ کے رکھیے مسلم شریف کتاب الامارہ اور بخاری شریف کتاب الفیتن بعض کا جو قول ہے کہ میں ستر ابواب میں جو ہے فقی ابواب میں ان ملامل بنیاد کی حدیث نقل کرنی چاہیے اور نقل کرتے تھے اسی طرح آج کے بعض رباری علما کا کہنا ہے کہ ستر سے زیادہ ابواب میں بخاری کے کتاب الفتن کو اور مسلم کی کتاب الامارہ کو داخل کیا جائے یعنی بہت زیادہ پڑھایا جائے تو یہ سنیے کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے ربی صلی میں فرمایا من خرج امین وفارکل جمع مسلم شریف فما تی تتن فما تما تی تتن منخر میں خلیفہ المر جو امیر خلیفہ اور حکومت وقت کی طاقت سے خروج کر جائے جماع اور وفار عقل یہ دیکھیے اور جماعت کو چھوڑ دے یہاں جماعت سے مراد وہ لوگ جنہوں نے خلیفات سے ایگریمنٹ کیا ان کی خلافت پر بیعت کیا ارباب الخد نے کہ یہ ہمارے امام ہیں یہ ہمارے خلیفہ ہیں لہذا اس سے بغاوت اگر اس نے کیا اور مر گیا تو جاہریت مت مرے گا کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ آپ اپنے صحابہ سے بیعت لیا تو کہا کہ حقی خلیفہ کے خلاف بغاوت مت کرو اللہ انترو کفرن بواہن فی من اللہ ابرحان مگر جب تک کہ کلم کل کفر نہ دیکھو اور کفر بواہ ہو یعنی شبہ والا نہ ہو کلم کھلا ہو نماز سے روکتا ہو روزہ سے روکتا ہو حج سے روکتا ہو شرکی تبلیغ کرتا ہو کفر بواہ جب تک نہ دیکھو اس کے خلاف بغاوت کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خلیفہ کی یا امیر کی عمارت سے نکلے گا فارق جماع قید اسلام من فارق منفارت علیہ السلام کروایا جو جماعت سے نکلے گا جماعت خلیفہ مراد ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کا نکلے جو امیر کی عمارت سے نکلے گو یا وہ جماعت سے نکلا جماع اگر ایک مالش بھی نکل گیا تو کیا ہوگا اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گردن سے نکال دیا کیوں کہا گیا اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حال السلم فلاسم مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ امیر اور خلیفہ کی بات سنے اور اطاعت کرے اللہ یہ کہ اگر معصیت کا حکم دے تو اس کی بات نہ سنی جائے گی اور نہ اتعد کی جائے گی یعنی اگر گناہ کی بات کرتا ہے تو وہاں پر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن اس کے خلاف بغاوت کی جائے گی خروج کیا جائے گا جلوس نکالا جائے گا حرکت نہیں ابھی وہ باتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں کہ چوتھا سبق روشن ہوں گے انشاءاللہ ابھی آنے آئیے آنے دیجیے ہاں وہ سم علی یعنی سم کرنا امام کی خلیفہ کی ان چیزوں میں جو اللہ کو محبوب ہو اور جسے اللہ راضی ہو یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی میں یہ ضروری ہے ومن ولی الخلافہ اور جو خلافت کی کا والی بنا جو خلیفہ بنا ہے جو حاکم بنا ہے بیجما سے علیہ لوگوں کے اتفاق اور لوگوں کی رضامندی سے وہ مسلمانوں کا امیر ہے یہ بات نامکمل ہے کوئی بھی خلیفہ اور حاکم بنے گا تین طریقے سے یاد رکھیے اس کو ہمیں اللہ عظیم اس کو لکھ لو آپ اپنے دلوں میں لکھو یا تو یا تو نمبر ایک یا تو مسلمانوں کا جس پر اجماع ہوگا کہ یہ ہمارا امیر ہے تو وہ امیر ہے ایک نمبر ایک جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت پر اجتماع ہو نمبر دو یا پہلے خلیفہ نے بعد والوں کی نامزدی یہ میرے بعد پڑا خلیفہ ہوگا جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کن کو خلیفہ متعین کیا جی نمبر دو نمبر تین امتغل علیہ ہی بیخوب ہوتی یا اپنی طاقت اور قوت کے استعمال کر کے متغلب ہو پڑھیے متغلب ہو یعنی طاقت اور قوت کے ذریعے بھی اگر وہ خلیفہ بن جائے تو اس کو خلیفہ تسلیم کرنا پڑے گا چونکہ وہ روایت بخاری میں موجود ہے جب یسید بن معاویہ کے خلاف جب بغاوت مدینے میں کی تو حضرت عبد اللہ بن عمر نے کیا کہا تھا انا قدبہ ہم نے ماویہ یسید سے جو بیچ کیا ہے اللہ آپ کے کلام و نبی کے فرمان کی روشنی میں خبردار خروج مت کروانے بخاری میں روایت موجود اور آپ فطر حضرت عبد اللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہاں پہ کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں آپ ساتھ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قتال کرو فتنے کو ختم کرنے کے لیے بہت لمبی تفصیل ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا تو کہا کہ ابھی فتنہ ہے نا حضرت معاویہ کے درمیان رضی اللہ عنہ اور حضرت رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے نبی کے زمانے میں فتنہ تھا جبکہ شرک تھا اس وقت امافی اس وقت آدمی کے لیے دین کے لیے فتنہ تھا لیکن اب فتنہ نہیں ہے اب فتنہ نہیں ہے بلکہ ان نواں کیتالملک خرید الفاظ ہے تمہارا قتال ملک کے لیے ہے تمہارا ان نما کتال لطنا لئی سلی دفل تمہارا قتال فتنے کے لیے ہے نہ کہ فتنے کو دفع کرنے لہذا امیر یا تو اجماعی طور پر ہو جنہیں ایک بات کو شیخ نے نقل کیا رحمہ اللہ یا یہ کہ خلیفہ نے نامزدگی کی ہو یا وہ اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے وہ حاکم اور سلطان بن گیا ہو تمام حالتوں میں اس کی اطاعت کی جائے گی امت کے مسلحات کے خاطر اور کہا ولا یہی لطن ولا یارا اللہ علی امام ورن کا نا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی رات گزارے جس میں وہ یہ اپنے اوپر کسی کو امام نہ سمجھے چاہے نیک ہو بد یعنی کیا مطلب چاہے خلیفہ نیک ہو یا بد دونوں حالتوں میں اس کی اقتدا ضروری ہے اور کوئی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے لیکن اگر کہیں پر کوئی خلیفہ نہیں ہے مثال کے طور پر جو حدیث جو آتی ہے جیسے جماعت المسلمین والے جس سے استدلال کرتے ہیں کہ جو خلیفہ سے بیت نہیں کرے گا وہ چاہلیت کی موت بنے گا تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ریڈی میڈ جو ہے مسعود احمد کی سی کو بنا دو اس کے بعد اس کے بیٹے کو اس کے بعد اس کے پربوتے کو اور لوگوں کو بنا دو اور نہیں موت اگر ان کی ان کے اوپر بحث نہیں کرو گے تو جاہریت کی موت مرو گے اس کا مطلب وہ نہیں ہے یعنی جہاں پر حاکم اور خلیفہ موجود ہے اور جہاں پر حاکم اور خلیفہ موجود نہیں ہے جیسے ایسے ممالک میں جہاں پر مسلمان جمہوریت کے ساتھ مجموعی ماحول میں ہے جہاں ان کو نماز اور روزے کی آزادی ہے ظاہر سی بات ہے وہاں پر یہ حدیث منتف نہیں ہو سکتی ہے مسلمان حدشے میں حبشے کی حدیث منتفق کریں گے کیا اس وقت جو مسلمان حدسے میں تھے اس وقت کیا ان پر یہ حدیث منتخب کریں گے صحابہ پر جو امیر کی عمارت نکل گیا جس نے بیٹ نہیں ہو جہیت موت مرے گا جہاں امام اور حاکم ہوں وہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی امامت پر متفق ہوں اور اس کے خلاف خروج نہ کریں اس لیے کہ عقیدت تحاویہ کے اندر آج سنت والجماعت کا یہ منحج نقل کیا ان یعنی ہمارا سنت اور جماعت کا منحج ہے کہ اماموں کے خلاف قائدین کے خلاف خروج نہ کیا جائے وہ ان جارو اگرچہ ظلم کریں اور لوگوں کے اوپر زیادتی کریں پھر بھی نہیں سمجھ آئی بات اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے سیقون فیم رجال قلوبلوب شیافین فی جسمان انسان ایسے قائدین ہوں گے جو انسانی شکل میں دل کے اعتبار سے شیطان ہوں گے جن کے دل کیا ہوں گے شیتان ہوں گے جسم کیا ہوگا انسان پھر بھی آپ نے منع فرمایا کہا نہیں جب تک کہ کلم کلا کفر نہ کرے وہی نقد مالک رکھ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگرچہ تمہارے مال کو چھین لے اور تمہارے پیٹ پر کوڑا بھی برسائے پھر بھی ان کے خلاف بغاوت اجتما فقاؤ بغداد اجتماع اجتماع فخا بغداد ان دل امام احمد وکال امام انفاقم وسط من الخروج امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں فخائے بغداد جمع ہوئے کہا کہ اب اللہ کے کلام کو مخلوق کہا جا رہا ہے اللہ کے کلام کا انکار کیا جا رہا ہے اور پوری امت کا اتفاق علیہ سن الجماعت کا جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے اللہ کا کلام نہ کہیں وہ کیا ہے کافر ہے لیکن کسی عام فتمہ نقل کریں گے لیکن کسی شخص معین کو کافر نہیں کہہ سکتے کیوں کافر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ل... اس لیے کہ ان تکفیر المطلق لا المتلفی تخفیر تک... المعین عام تکفیر کرنا یعنی ایسی وعید جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے وہ کسی شخص معین پر منطبق نہیں کیا جائے گا امام احمد مرحبل کے پاس آئے کہاں کیا کہ بغاوت کرنا ہے تو کیا کہا اللہ سے ڈرو ان جانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان جانوں کے بارے میں اور امام احمد مرحمل رحمۃ اللہ علیہ نے ظالم بادشاہ اور حاکم کے لیے دعا کی کیا کیا دعا کی میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ اگر امام احمد بن حمبل اشارہ کر پوری دنیا اسلام امام محمد بن حنبل کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی اور خرل خلیفہ کے خلاف قروج ہو جاتا لیکن کس چیز نے امام احمد بن حنبل کو جیل کی علاقوں میں رکھا کس چیز نے امام احمد بن حنبل کو مجبور کیا کہ اس کے لیے دعا کریں کس چیز نے امام محمد بن حنبل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ امت کے اتحاد کو باقی رکھے کیوں اس لیے کہ شریعت کا قائد ہے اخفض احوان دو چیزوں میں نقصان ہو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ چند لوگوں کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کا خون ہوگا اسلام نے فتنوں کے وقت میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے خون قیمت آدم آدم کے بیٹوں کی طرح ہو جاؤ جب فتنے کا دور چلے سبر کرو درازوں کو بند کر لو آبادیوں سے باہر نکل جاؤ حجات کے خلاف جب لوگوں نے خروج کرنا چاہا حسن, حسن کہتے تھے حجات یہ اللہ کا عذاب ہے یہ تم قوت سے اس پر غالب نہیں ہو سکتے تو سے غالب آؤ میں صاف ستھری بات کہنا چاہتا ہوں وقت نہیں ہے اور ہمیں منزل مقصود تک انشاءاللہ اللہ پہنچنا ہے میں بتاؤں کسی بھی حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اللہ کی قسم یہ تین شرطیں ہیں یاد رکھو یہ فارمولا یاد رکھو اور یہ بات کس نے کہی میں اپنی طرف سے نہیں بولتا ہوں یہ عالی سنت و جماعت کا اتفاق ہے اس پر ایک نمبر دو فتوا ابن باز مجلد الرابع میں نے تقریبا الحمدللہ کسی زمانے میں میں نے مکمل پڑھی اور اشتیاب مطالعہ کیا اللہ کے فضل سے کہنا یہ کہ ابن نباز رحمۃ اللہ نے کسی حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے چار تین شرطیں رکھی ہیں چوتھی نہیں اب یہ نمبر ایک نمبر ایک یہ کہ وہ کافر ہو اس کا کفر بالکل واضح ہو کفر باوا ہو مکمل کفر بوا نمبر ایک نمبر دو اَن يَكُونَ عَلَى لوگوں کے پاس قدرت ہو کہ اس کی طاقت کو روکیں وہاں سے بم و بارود کی بارش ہو رہی ہے اور تم کہو کہ ہم موبائل سے مقابلہ کریں گے ایک واقعہ نظر کرتا ہوں میرا ایک سوری ساتھی ہے جو پڑھاتا ہے میرے ساتھ ہڑکے میں میں نے پوچھا کہ سوریا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہاں کے مسلمان کچھ دفاع نہیں کر پا رہے کہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں چلو نہیں کرنا چاہیے لیکن ابھی خروج نہیں کرنا چاہیے لیکن اب جب حملہ ہو رہا ہے کچھ دفاع کرنا کن کی صلاحیت نہیں ہے کیا جانتے کیا بولا ہاں دفاع تو کر رہے ہیں نا دفاع کر رہے ہیں ڈیفینس کر رہے ہیں میں نے کہا کیسے ڈیفینس کر رہے ہیں کہاں ایسے موبائل لیا اس نے اور کہا یہ ہے کہاں گیا وہ بڑکا موبائل بڑا موبائل یہ ہے اس سے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ادھر سے ظلم ہو رہا ہے بم و بارود کی بارش ہو رہی ہے موبائل سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں کیمرے میں لیتے ہیں اور یوٹیوب پر ڈالتے ہیں بول رہا یہی کہاؤس ہی حقیقت بتاؤ اگر کفر واضح ہے تو تمہارے پاس قدرت ہونا چاہیے نا فیصول محمد سطح کنواں حوالی آج کس کے لیے صحابہ کے لیے ہے یا نہیں اللہ چاہتا بقول سید سلمان ندوی کے دعا کیجیے کہ وقت میں برکت ہو سید سلمان ندوی احمد اللہ علیہ کہتے ہیں اگر چاہتا تو اللہ بدرکا خونی مارکا مکے کیمین میں گرم کر دیتا جب تک آزمہ لیکن جب تک آزمائشوں کی آگ میں تپا تپا کر اللہ نے ان کے ایمان کو خارج نہیں بنایا کندن کی طرف نہیں چمکایا اس وقت تک بدر و کے کی مارکا آرائی نہیں ہوئی میں یہ بتانا چاہتا ہوں مکے مکے میں مسلمان کمزور تھے غریب تھے کلیل تھے وہ اللہ نے ان کو ودپر ویدان تم خلیل و الحال تو خافو نہیں اللہ نے مقابلے کا حکم نہیں دیا جب مکے میں کر مدینہ گئے تو تین اسٹیج رکھا پہلا اسٹیج فتنے کو فتنہ دور کرنے کے لیے جو تم سے قتال کریں ان سے قتال کرو پہلا کیا تھا نہیں وقاتلو وخت الوائی کیا ہے وقات لدین وقات نہیں وہ تو ہے پہلے ایک پہلا نہیں نہیں سنیا ادین ظلم کو روکنے کے لیے نمبر نمبر, نمبر دو پہن خاتل فخلوحم وسیع خیرا اخرى خرا پین خات دونوں خیرات جو اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم ہی ان سے قتال کرو پہلا ظلم کو روکنے کے لیے دوسرا اگر تم پر حملہ کرے تو تم سے مقابلہ کرتا تیسرا اسٹیج جب مسلمانوں کو طاقت و قوت بڑی تو کہا وہ کا تلوم لا اللہ فتنہ فتنے کو دور کرنا چاہیے اور یہی چیز آخری زمانے میں حضرت عیسہ کے زمانے میں آئے گی امام مہدی کے زمانے میں خلیفت المحدی کے زمانے میں کہ جب مسلمانوں کی طاقت و قوت ہو جائے گی تو اس لیے کہا کہ یہ راہ الجزیا کو ختم کر دیا گیا گا تو اسلام قبول کرو یا نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تاکہ پوری دنیا میں امن اور سلام دن حافظ ہو اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ بھی آرام کرو اور ہیما محمد بن ہمبر کا کال اس میں رو حتہ یعنی صبر کرو ہتری ہم الفاظ صبر کرو یہاں تک کہ نیک اور پد کو آرام ملے یعنی صبر کرو یہاں تک حالات درست ہو خلاصہ یہ ہے کہ ظالم و جابر اگر مسلط ہو رہا ہے اور وہاں پر بڑے بڑے محلے حق کی تعداد ہے اور مقابلے کی صلاحیت نہیں ہے تو سبر کرے اور اللہ سے دعا کرے نمبر تین اگر آپ کے پاس قدرت بھی ہے برائی روکنے کی آپ لوگ جسم سے سن رہے ہیں کام سے سن رہے ہیں صرف یا دل کے کام سے بھی سن رہے ہیں <متصف> بھی شرط یہ ہے کہ اس برائی کو روکنے کے بعد اس سے بھی بڑی برائی نہ <متصف> <متصف> اس کا اپلب ان کام اور یہ کون فیصلہ کرے گا یہ جس کو اس کا ڈھنگ نہیں ہے ہو سکتا ہے برا لگے کوئی بات نہیں جس کو پیشاب کا ڈھنگ نہیں آتا ہے وہ فتو دے گا وہ اس دن بات کرے گا کیا کہا اللہ نے وہیلا جامر خوف ردو رسول ارباب وہ فیصلہ کریں گے اس سلسلے میں یہ کس کے لیے سمجھ میں آئی بات لہذا شورا کے ذریعے سے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی بڑی برائی تو نہیں ہوگی اس لیے سعودی عربیہ میں جو تحید و سنت کا جو ماحول آیا اور ملک عبد کو جو کچھ لوگ صنعت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس قدرت بھی تھی طاقت بھی تھی اللہ کی نصرت بھی تھی اور اس بات پر غالب امکان تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کی تحریر کو نافذ کرنے والے ہیں تو اس سے بھی بڑی برائی نہیں ہوگی ایک وقت آیا سعودی حکومت تین بار قائم ہوئی ریاض پر جو آخری بار حملہ کیا چالیس کے دن کے چالیس افراد کے دن تو لہذا اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ کی قسم ایک لمحے کی غفلت سیکلوں سال پیچھے ڈھکیل دیتی ہے اور لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اب آئے اس لیے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے جو باتیں کہیں اس کو یاد رکھیے الحد جو محل امام ابھی بس دو تین منٹ میں ختم کر وہ حج وہ غز امام ابابل امام کے ساتھ حج بھی کریں گے غزوہ بھی کریں گے جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے چاہے نیک ہو یا بد ہو میرے خیال سے اس کو رہنے دیجئے کیونکہ مجھے کچھ ایرواتی یاد آ گئی ہیں بابو امام الفاص البل مختون اور قدرت عثمان کے زمانے میں جب بلوائیوں نے ان کا گھر کا محاصرہ کیا چالیس دن تک اور مدینہ کی فضا مقدر ہو گئی لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں خواتین کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں تو یہ جو بخاری میں روایت ہے باب و امامت الفاسقی وال مفتول تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ کیونکہ ہمارے درس کا سب سے اہم موضوع ہے یہ ابھی جو موضوع چل رہا ہے نا یہ بعد اس درس کا سب سے برنی ٹاپک ہے یہ حساس موضوع ہے سلگتا ہوا موضوع ہے تو انشاءاللہ شاء اس کو قدرے تفصیل کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ بہت آسان ہے مسئلہ خفین تفصیل الصلاح ہے روزہ ہے یہ ہے وہ ہے وہ سب تو ماشاءاللہ اللہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں وہاں پہ دوڑا دیں گے